آئیے شروع کرتے ہیں ذوق ناد نعرہ ہے فیضانِ والا حضرت منت... وہاں کیا بات اعلی حضرت سلامت کیرت سلامت مسلج حضرت سلامت رہے مسلجے اعلی حضرت سلامت مدنی چینل کے ناظرین سات مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے ٹیم سوشل میڈیا اور ٹیم مدرسۃ المدینہ ان کا تعارف لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں تاریخ سوشل میڈیا کی ٹیم احمد رضا اختاری ماشاء اللہ تاریخ اویس رضا بھائی ہمارے مدنی چینل کے نافہ ہیں محمد فیضان رضا فیضان رضا بھائی مرحبا دانش رضا جی دانش بھائی ماشاء محمد صدیق اتاری صدیق اتاری محمد شاکر اختاری شاکر اختاری اویس بھائی کیا ہو گیا خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے الحمد ہو رہی ہے الحمد اللہ آپ کو صحت دے آفیت دے آپ سب تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے جو سات سیگمنٹس ہیں وہ بھی دکھا دیجئے ہمارے نیو ناظرین بھی اگر ہوں کوئی وہ دیکھیں کہ کن سات سیگمنٹ سے گزر کے انہوں نے پہنچنا ہے سیمی فائنل میں یا گھر پر فیصلہ ہوگا کچھ دیر کے بعد ساتھ یہ مراحل ہیں اور جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہی بڑھتے بڑھیں گے ہمیشہ کی طرح آگے اور سیمی فائنل میں ہم مزید سیگمنٹس کا اضافہ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں اور وہ بھی بڑے دلچسپ راؤنڈ ہوں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آج جو ہم نے رائے لی اپنے ناظرین کی انہوں نے کس کو کتنی رائے دی ہے سوشل میڈیا والوں کے لیے یا مدرسۃ المدینہ والوں کے لیے کس کے لیے ہے زیادہ رائے آج بھی کل کی طرح ہے بہت زیادہ ایک طرف جھکاؤ ہے مدرسۃ المدینہ کی ٹیم سیونٹی فائیو پرسینٹ آپ کو لوگوں نے فیوریٹ کا ہے اور پچیس پرسینٹ سوشل میڈیا والوں کو ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے مدری مقابلہ ٹف ہوتا ہے ایسی کوئی بھی ٹیم نہیں ہے ہمارے ہاں جو تیاری نہ کرتے ہوں لیکن بہرحال دیکھیں کسی ایک نے تو پیچھے جانا ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں مدری اشار کی تکرار سے اور میں پڑھوں گا اس میں پہلا شیر پھر آپ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے تین منٹ ہوں گے آئیے شروع کریں امیر اہل سنت کے شیر سے آغاز کرتے ہیں تین منٹ کا ٹائم ہوگا آپ نے ہر شیر کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شیر سنانا ہوگا پچیس سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہے تیار ہو جائیے شعر ہے امیر اہل سنت نے لکھا ہے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آپ پڑھیں گے پے سے شیر تین منٹ میں یہ مقابلہ ختم کے ہوگا. گلی گلی تباد ٹھو کرے سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں تیری گلی سے جائیں کیوں آپ نے ہر شیر پہ سبحان اللہ کہنا ہے دل دل کو جو عقل دے خدا دال سے پڑنا ہے ابھی تک دوسرا شیر دیکھا ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ آرائی ہو سبحان اللہ پھر پے آ گیا پھر مدینے کی جانب چلے قافلے پھر میری بے قراری کے دن آ گئے سبحان اللہ پے پر پے دے دیا پے نیمڑی میں تو اس کی مطلب بس پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ جیم جاو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو آپ کیوں اتنے گھبرائے میں بھائی نہیں جذبے کے ساتھ پڑھیں سوزے بلال سیم سے جی سین سے شیر سب سے اولاؤ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سبحان اللہ سین سب سین سین اچھو سب اچھوں میں اچھا سمجھ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سبحان اللہ ہے سے شیر آپ کے پاس صرف ایک منٹ باقی ہے اس مقابلے کو کسی طرف جھکانے کے لیے یا پھر برابر پوائنٹ دیے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آتا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ بلائیں گے آکا الف الجن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے الف پاک ہے یہ اسیر بلا کی سبحان اللہ اے الف پاک الف پر الف کے پاس پچیس سیکنڈ باقی ہیں بس مقابلہ لگتا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی دھوم مچھی اللہ, اللہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ. سبحان اللہ چو اللہ, اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے <تصف> سبحان اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بےسہارا بے سہارا نہیں, نہیں اللہ دونوں ٹیموں کا وقت ختم ہو گیا آج چار بار الف سے شیر پڑھا گیا پہلی بار ہے کہ چار بار الف آیا ہے ورنہ اتنا فریکوینٹ الف نہیں آتا ہے بہرحال یہ سلسلہ مدنی اشار کا بیت بازی کا مکمل ہوا مدنی اشار کی تکرار یہ اس طرح ہوتی ہے کہ آخری شیر, شیر کے آخری حرف سے پڑھا جاتا ہے لیکن ہم یہاں پر کچھ تبدیلی سے پڑھواتے ہیں تاکہ اور مقابلہ سخت ہو بہرحال سخت نہ ہونے دیا انہوں نے اور مقابلے میں دونوں ٹیموں کو برابر برابر پوائنٹ مل چکے ہیں دونوں کے لیے سبحان اللہ کی صدا ہوں حاضرین میں سے کوئی آئے گا کوئی شیر مدنی اشار کی تکرار کرنے کے لیے ایک تو ہمارے شہزاد بھائی آ جائیں آئے شہزادے میں میں آ رہا ہوں یہ مدنی دیکھیں آواز جو نکالے گا اس کو تو میں بلاؤں گا ہی نہیں دیکھیں یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں مدنی چینل پر جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سویچنگ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں آج ہم نے ان کو بلایا ہے مقابلہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کا ذوق ناد کتنا ہے آپ تیار ہیں ان شاء اللہ ان ویسے بھی ہم ان کو سلسلے میں دیکھتے ہیں اچھا آپ یہاں پر ہیں تو پیچھے پھر یہ آن ایئر کیسے ہو رہا ہے وہ بغداد بھائی پروڈیوسر ڈائریکٹر صاحب جو ہے نا وہ اچھا کون آئے گا چلے چشمے والے بھائی آ جائیں یہ پیچھے کوٹ والے جی آئے آئے شہزاد بھائی ذوق کے نعت کتنا رکھتے ہیں آج دیکھیں گے ہم آپ سامنے چلے جائیے مجھے اجازت ان بتانے کی نہیں نہیں آپ کو تو پھر ان کو بھی اجازت تو مجھے بھی اجازت دے دیں نہیں نہیں پھر سلسلہ نہیں ہو سکے گا محمد بلال رضا بلال رضا تاریخ چلیں پہلا شعر پڑھیں شہزاد بھائی دیں چمک پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل میم میم مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت آگے پورا, پورا کرنا ہے شیر یہ پہلا مصرا ہے پلاو بلوا کے پلاؤ بلوا کے جان رحمت نبی جام رحم الفت م... رحم م... نبی رحمت شفیع امت اتنا اتنا ساتھ آپ کرم جل ہو جل گیا میں مدینے چلا آج پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا رحان اللہ سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے جھومتا جیم جہاں میں ہے سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ رنگو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کافل مدینے کو چلے قافلے مدینے کو چلے کبھی کاف ہے نا چھوٹا قافلے میں تو بڑا کاف ہوتا ہے چھوٹا کاف جلدی سے آپ کے پاس وقت کم ہے ایک یار واسطے رب محفل سجائیا نے سرکار چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کاف کاف مان لیتے پنجابی کا شعر سنا دیا رب رے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یہ آپ آپ جب پڑھتے ہیں تو ساؤنڈ بہت اچھا چلتا ہے یہ کوئی ترکیب ہے آپ کے اندر سے جیم ذرا خاص کر کے آپ کا مائک الگ ہی چل رہا ہے بھائی دوسرا بھی کر دیں بھائی چلے بھائی دوسرا بھی ایسا ہی کر دے جلدی جیم سے سلمان بھائی چلے آپ کو بھی تحفہ دیں گے لیکن شہزاد بھائی ونر ہیں ماشاء اللہ مدنی اشار کی تکرار میں ہمارے شہزاد بھائی نے بہت اچھا مقابلہ کیا سی ماشاء ان دونوں کو تحفہ دیں گے باپو مدنی اشار کی تکرار مکمل ہوئی ہے دونوں ٹیموں کو دو دو پوائنٹ مل گئے ہیں اور اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے اور کوئی مدنی منوں میں سے آئے گا اشار کی تکرار کرنے واقعی کریں گے تو ہے تیاری کسی کی آئے آپ ایک مدنی منا بالکل چھوٹا کیا نام ہے آپ کا حامد رضا چلے پہلا شیر پڑھے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سین سے محمد حمزہ سین سے سب سے اولا والا ہمارا نبی میں نے پڑھ دیا نا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار پہلے پیدل متی شیر تھوڑی ہے شیر سین سے شروع ہونا چاہیے سلمان بھائی نام بتائے نا محمد حمزہ حمزہ بھائی چلو آپ کا کیا نام ہے کسی نے بھی شیر نہیں پڑھا پہلا ہی شیر پہ مدری منع تو شعر پڑ دے چلے دوسرا شیر بلا پھر مجھے ایسا ہے بہرو بھر مدینے میں میں پھر روتا ہوں آؤں تیرے در پر مدینے میں میم مسئلہ سلامت رہے یہ شیر نہیں ہے یہ اسٹارٹنگ کے لئے اس کو کچھ شیر نہیں ہے چلو دونوں مدری منوں کو تحفہ پیش کر دیں مقدس پانی دے دے بچوں مدنی منوں کے لیے بھی سبحان اللہ کی سدائے ہوں ان سے زیادہ جو حاضرین میں سے آتا ہے نا اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ تو دور ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یوں یوں یوں ہو رہے ہوتے ہیں پسینا بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے تو یہ ہے کیمرے میں بڑا روب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنی ذات سے محبت عطا فرمائے نعرہ لگائے حضرت اسکور بورڈ دیکھیں گے پھر شروع کریں گے اپنا اگلا مرحلہ سلو الحبیب صلی اللہ تعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو دو پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم سوشل میڈیا کے اور مدرسۃ المدینہ کے اب باری ہے حروف تحت کی آئیے اس کی جانب بڑھیں مدری چینل کے ناظرین اردو کے 37 سیون حروف تاجی میں سے کسی سے بھی کوئی شیر پڑھنے کا ہو سکتا ہے انہیں آئے اور انہوں نے پڑھنا ہے پچیس سیکنڈ میں اب یہ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سلسلہ ہوگا سوشل میڈیا ٹیم سے کون آئے گا فیضان بھائی اسے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے اور ایرو کے سامنے جو حرف آئے گا اس سے شیر پڑھنا ہے دیکھیں اپنی ٹیم ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے اور آپ نے شعر پڑھنا ہے کاف سے کاف کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام کس کا شعر ہے الا حضرت اعلی حضرت کا آپ کا جواب درست ہے انہوں نے درست جواب دیا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام ٹیم مدرسۃ المدینہ سے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے آپ کے لیے دیکھیں کیا حرف آتا ہے بہت زور سے گھما دیا ہے یہ آپ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میری تیاری دیکھو مدرس مدینہ کی ٹیم وہ ٹیم ہے کہ جو سب سے زیادہ پوائنٹ لیے تھے انہوں نے کوارٹر پری کوارٹر فائنل میں آج دیکھیں کیا کرتے ہیں تویں سے شیر پڑیں گے آپ پوائنٹ کے بندے ہیں سبحان اللہ حضرت کا بڑا ہی پیارا شیر انہوں نے سنایا سبحان اللہ کی صدا کم نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ اللہ چلیں سوشل میڈیا ٹیم احمد رضا بھائی جو شیر ایک بار ہو گیا وہ دوبارہ نہیں پڑا جائے گا صاحب کے جملہ فرائض فروخ ہے اسلول اصول بندگی اس کاجور کی وحان اللہ ناخوا ناسخوا ابن نافخوا شیر تو پھر ایسا ہی ہوں گے اللہ دونوں نے دو دو شعر سنا دیے ہیں اچھا دوسرے ابھی باقی ہیں آئیے مدرسۃ المدینہ کی ٹیم کے دوسرے ممبر بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آپ دیکھیے آپ کے لیے کیا آتا ہے آ گیا یہ مین سے شیر سنائیے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والا آپ نے پچیس سیکنڈ اس کو گھمایا اور پانچ سیکنڈ میں شیر سنا دیا واہ سبحان اللہ آئیے آخری رکن سوشل میڈیا کے کھانستے ہوئے منچ پہ آئے تھے کھانسی کیسی آپ کی ٹھیک ہے ویسی ہے دوائی وغیرہ لے لیں کچھ اللہ صحت دے آپ کو کیا آتا ہے آپ کے لیے یا آ گئے آپ زوئیں شیر پڑیں گے پچیس سیکنڈ کے اندر پہلے بھی زوئیں آئے پہلے تو ہی آئے آپ کے لیے سولہ سیکنڈ باقی ہیں زو وا سے شیر پڑھنا ہے یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا دس سیکنڈ باقی ہیں نو آٹھ سات کیا ہو گیا بھائی وا پانچ چار تین دو ایک وقت ختم ہو گیا اللہ اکبر ایک پوائنٹ نہیں لے سکیں گے اس مرحلے میں کوئی بات نہیں ہوتا ہے ادنی مقابلہ ہے وا سے بڑے شیر آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے اس لیے ابھی ہم اب نہیں پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے ما شاء اللہ صدیق بھائی کے لیے حرف آ رہا ہے خوا خواہ سے شعر سنائیں گے آپ کے پاس 23 سیکنڈ باقی ہیں خواہ جی جی خدا جی خیر, خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں سبحان اللہ انہوں نے شیر پڑھ دیا دونوں ٹیموں کے تینوں ممبر آئے اور ایک جواب غلط ہو ہوا ہے اب تک یعنی ایک نمبر کی برتری حاصل ہے ٹیم مدرست المدینہ کو اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے کوئی ایک حاضرین میں سے کوئی ایک آئے گا کوئی ایک کوئی ایک آواز جو نکالے گا وہ تو نہیں آئے گا تھوڑا رستہ بنا دیں یہاں سے رستہ بنا आ, ایک رستہ بنا دیں بالکل پیچھے کسی کا آ نہ وہ ہاتھوں آپ آ جائیں چشمے والے بھائی آ جلدی سے بیچ میں سے آ رستہ بنائے جلدی سے پلیز راستہ راستہ بنا دیں ایک چھوٹا سا تھوڑا سا راستہ مجھے بھی آنے جانے کے لیے آسانی رہے پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی موقع ملنا چاہیے باپو توحفہ تیار ہے نا کیا نام ہے آپ کا احمد رضا احمد رضا ماشاء اللہ بیوٹیفل نیم احمد رضا تو بڑے جاندار ہوتے ہیں آپ نے تو بہت ہلکا گھمایا چلے شیر ہو سکتا ہے جاندار ہے حے, حے سے شیر پڑیں گے آپ ادھر کیوں منہ کر رہے ہیں ادھر کیمرے کی طرف کریں دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہو گیا دل پہ ہاتھ رکھ لیا دل دل کا حال پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کس کا شعر ہے چلے آپ کو نہیں پتا کیوں کسی پہ جائیں لگتا ہے ابھی ابھی پتہ نہیں بنایا ان کو توفہ پیش کریں گے ان ایک مدری چادر بھی دے دیں آتوں آت پہن لیں سبحان اللہ کی صداے ہوں حروف تحجی میں ایک نمبر کی کمی ہو گئی سوشل میڈیا والوں کو اور دیکھیں آگے جا کر یہ کئی تکلیف کا باعث نہ بن جائے اسکور جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں دو مرائل ہو چکے ہیں تیسرے مرلے کی طرف بڑھیں گے مشکل الفاظ اس میں دیے جاتے ہیں پانچ پانچ اس میں نالج بھی بڑھتی ہے اور مقابلہ بھی ہوتا ہے آئیے اسے شروع کریں پیسانے والا حضرت کیا غزرت کی رح رحے رحے رحے رحے اس مرحلے میں دونوں ٹیموں کو پانچ پانچ لفظ دیے جائیں گے جس کا مطلب یہ بتائیں گے خود سے نہیں بتانا صرف آپشن چوز کرنا ہے تین آپشن انہیں دیے جائیں گے کوئی ایک یہ منتخب کریں گے آپ نے ان کی ہیلپ نہیں کرنی ہے کچھ نہ کچھ آپشن میں سے اسلامی بھائی یہاں پر بولتے رہتے ہیں تو چو چو آواز یہاں پہنچ ہی جاتی ہے تو بعض اوقات ان کی باتوں پہ جانا بھی نہیں ہے بھائی میں بتا دوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے بول رہے ہوں آپ نے انہیں کے اس پہ بول دیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ تیار ہیں مشکل الفاظ جو ہیں ہم لیتے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان کے اشار سے ہدایت بخش سے اور وسائل بخش سے اس کے علاوہ سے الفاظ نہیں لیے جائیں گے تو اس یہ بھی ہے کہ ان آپ کو اعلیٰ حضرت کے اشار سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے الفاظ تو پتا چلے گا اگر الفاظ سمجھ آ جائیں تو عام طور پہ شعر کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو شعر سمجھ کے پڑھنے کا اپنا مزہ ہے کہ نہیں شعر سمجھے پھر پڑھے تو کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نات سن رہے ہیں وہ سمجھے بھی اور اس کا ذوق بھی کے لئے سلسلہ دیکھتے رہیں جاری ہے ٹیم سے الفاظ پوچھے جائیں گے پہلے پھر مدرس المدینہ کی ٹیم سے سوشل میڈیا والوں کے لیے کون سے الفاظ ہیں شروع کیجیے پہلا لفظ لفظ ہے تہنیت مبارک تین اوپشن ہے اس کے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے مانا یا قیامت یا مبارک بات مبارکباد سوچ لیجئے مبارک مبارکباد جی مبارکباد انہوں نے طے کیا اس کو سلیکٹ کر لیجئے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے ہر جواب پر ایک پوائنٹ ہے اور سبحان اللہ کی صدایں بھی ہوں دوسرا لفظ بالا بالا کا کیا مطلب سمٹا ہوا کشادہ یا بلند مشورہ جاری ہے بیس سیکنڈ ہے بتائیں گے چودہ سیکنڈ میں بالا کا معنی بتانا ہے جلدی کیجئے نو سیکنڈ باقی ہیں کشادہ کشادہ انہوں نے کہا ٹیم سوشل میڈیا سوچ لیجیے ابھی بھی بدل سکتے ہیں انہوں نے کہا کشادہ اور ان کا جواب اس بار پھر اس بار درست نہیں ہو سکا کشادہ کا مطلب تھا صحیح لفظ, صحیح مطلب دیکھیں گے اب اسکرین پر صحیح ہے صحیح مطلب ہے بلند بالا کا مانا بلند انہوں نے جواب درست نہیں دیا بہرحال مشورہ بھی اتنی دیر تک کیا تیسرا لفظ کون سا ہے آپ میں سے کون کون چاہتا ہے سوشل میڈیا کی ٹیم جیتے اور مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ یہاں بھی سیونٹی فائیو اور سیونٹی فائیو ہے چلو بھائی دیکھیں اب آپ لوگ پہ سہان اللہ کی صدایں بھی ان کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے تیسرا لفظ ببول بلبل بل بل پرندہ یا کانٹا اس کا کیا مطلب آپ جواب دیں گے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس یہاں سے مدینہ کوئی بھی سائلنٹ پلیز کانٹا انہوں نے کہا کاٹا فائنل کر دیں اس کو جی ان کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ ایک نمبر کم نہیں ہو سکا اس بار چوتھا لفظ کون سا ان کے لئے اسکرین پر دیکھیں گے لفظ ہے باسفا باسفا کا مطلب پاکیزہ یا اوصاف یا شرمندہ آپ طے کریں گے بولو پاکیزہ ان کا جواب سلیکٹ کر لیا جائے پاکیزہ اور ان کا جواب اس بار درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ پانچواں اور آخری لفظ کون سا ہے ان کے لیے پانچواں ہے کہ چوتھا ہے چوتھا لفظ ہے برکھا پانچواں لفظ برکھا کا مطلب بجلی کوئلہ یا بارش کوئی کس میں سے درست ہے یہ حاضرین بارش سب بولتے ہیں یار بارش جی بارش کو سلیکٹ کر دیں جی انہوں نے کہا بارش اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے برکھا کا مطلب بھی پتا چلا برکھا کس شیر میں برساد رحمت کی برخا برساد رحمت کی برکھا دنیا جب پانی کو ترسے رم جم ررخا برسے یہ پانچ لفظ ہو گئے آپ کے جی ہے نا جی اور انہوں نے اس مرحلے میں بھی چار پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں اور چار پہلے تھے آٹھ پوائنٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں مدرسۃ المدینہ کی ٹیم کیسی تیاری ہے پانچ الفاظ ہیں آپ سے بھی اور آپ نے جواب دینا ہے کچھ دیر میں پہلا لفظ چلے گا مدرسۃ المدینہ کی ٹیم کے لیے لفظ ہے بخت بیدار کیا مطلب جاگا ہوا یا خوش قسمت یا مجنون خوش قسمت انہوں نے کہا خوش قسمت ان کا جواب دیکھیں گے درست ہے کہ نہیں ان کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ اگلا لفظ کون سا ہے ان کے لیے دیکھیں گے لفظ ہے برق برق مانے بجلی, بجلی یا صاف یا باریک آپشن تو سن بجلی بجلی کی طرح بتایا آپ نے پندرہ سیکنڈ ہے آپ نے کہا بجلی اور ان کا جواب سلیکٹ کر لیا جائے بجلی کو اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ اچھی تیاری ہے تیسرا لفظ یہاں سے حاضرین بولتے ہیں نا ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں بالکل سائلنس ہو جائیں پلیز تیسرا لفظ ہے بشاشت بشاشت کا معنی کیا ہے خوشخبری تازگی یا خوشختی خوشختی مانے اچھا لکھنا تازگی تازگی خوشختی یا خوشخبری انہوں نے تازگی فائنل کیا ہے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے توقعات سے پورا اتر رہے ہیں اب تک تو اپنے ناظرین کی چوتھا لفظ مشکل لفظ ان کے لیے ہے بے نوا بے نوا کا مطلب بے حص بے ہودہ یا بے یار و مددگار تھوڑا مشکل لفظ ہے بے نو آپ طے کریں گے اسے سترہ سیکنڈ کے اندر یہاں پر بے یار و مددگار پہلا آپشن لیا ہے بے یار و مددگار اور آپ سلیکٹ کریں گے بے آر و مددگار کو بتائیں گے جواب ان کا درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ اللہ آخری لفظ ہے دیکھیں سارے جواب صحیح ہو پاتے ہیں کہ نہیں آخری لفظ کون سا ہے ان کے لیے لفظ ہے پٹ پٹ کا مطلب چابی یا دروازی یا دروازہ درواز یا بکری دروازی دروازہ جی. دروازہ دیکھ لیجئے بکری کو نہیں کہتے انہوں نے دروازہ فائنل کیا ہے سلیکٹ کریں آخری لفظ ہے یہ اور ان کا جواب پھر درست ہو گیا ہے سبحان اللہ پانچوں لفظوں کے پانچوں درست جواب انہوں نے دیے اور پانچ پوائنٹ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اب دو نمبر کی برتری حاصل ہے ٹیم مدرست المدینہ والوں کو اب ہو سکتا ہے مقابلہ اور ٹف ہو جائے سامنے والوں کے لیے لیکن آخری وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے آئیے اسکور بورٹ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم کس طرح یہاں تک پہنچی ہے پھر چوتھا راؤنڈ اس کے بعد شروع کریں گے سکور بورڈ دکھا دیں دس پوائنٹ ہے مدرسد المدینہ والوں کے سوشل میڈیا والوں کے آٹھ پوائنٹ ہے آپ میں سے کوئی کوئی بتائے گا لا وربل العرش کا کیا مطلب راستہ راستہ لا العرش لا لاوربل العرش جی عرش کا رب نہیں ہے لاحول لاکھو غلط جواب عرش کا رب نہیں ہے عرش کا تو رب ہے آپ کا جواب غلط ہے استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ کے یہ جواب درست نہیں بیٹھ جائیں رشیف رکھیں کیا کیا جواب ہے ابھی جی لاور رب الرش کا مطلب ہے عرش کے رب کی قسم جواب درست ہے لا رب الارش کا مطلب ہے عرش کے رب کی قسم جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی کون بتائے گا کون کا مطلب کیا ہے کونین دونوں کا عناص دونوں جہاں سبحان اللہ ان کے لیے بھی توحفہ ماشاء اللہ کون بتائے گا باڑہ کیا مطلب باڑہ باڑہ باڑہ بہت مشہور ہے نا صبح تحبہ میں ہوئی باڑہ باڑہ کا مطلب کا مطلب بکری بکری بیٹھ جائیں غلط جواب ہے کوئی بات نہیں تشریف رکھیں باڑہ کھڑے ہو جائیں کا مطلب نور نور نہیں ہے بیٹھ جائیں باڑہ شور غلط میرے پاس جواب درست جلدی خیرات جی خیرات خیرات جواب درست ہے ان کے لیے بھی تحفہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور نالین شریف <سلام> ماشاء اللہ مجھے جگہ دیتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سلو وال الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> سات کلر والے سات باکسز ہیں میرے سامنے اور ان دونوں ٹیموں کے ہر ممبر نے آنا ہے باری باری اس میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے کوئی توحفہ کوئی مدنی چیک کوئی سوال کوئی ٹاسک کوئی بھی تنظیمی سوال اعلی حضرت کی سیرت پر سوال کوئی شیر مجھے نہیں پتا کس کے لیے کیا ہے اور آپ اپنی اپنی باری پر آئیں گے اور جو بھی نکلے اسے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے مدس المدینہ والوں سے شروع کرتے ہیں آئیے کون آئے گا آپ مجھے رنگ بتائیں گے میں खोलूंगा बेटी کھولوں گا بیٹی سے پوچھ رہے ہیں آپ یلو بس بلند آباد سے کہا کریں آپ کے لیے ہے ٹاسک اور ان کے لیے بھی ہے ٹاسک یہ ہے ان کا ٹاسک سامنے والی ٹیم ایک شیر دے گی اگر وہ پورا کر لیا تو دو پوائنٹ ملیں گے ورنہ کچھ نہیں ملے گا اب دو پوائنٹ مل بھی سکتے ہیں اور آپ نے شیئر دینا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر پچیس سیکنڈ کا کاؤنٹر انچے ماں او کے جو چٹکے دنا کے باغ میں انچے ماں او کے جو چٹکے دنا کے باغ میں جی دوسرا مشرا آپ پڑھیں گے نہیں آتا دو پوائنٹ حاصل نہیں کر پائیں گے انہوں نے شاید تیاری کی تھی کہ اگر یہ نکلے تو ہم نے یہ شیئر دینا ہے یہ تیاری ہونی چاہیے چلے بھائی آپ نہیں سنائیں گے نو سیکنڈ پہلے ہی کوئی بات نہیں کوئی ہے یہاں سے پورا کرے گا گنچے ما او ہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں واہ بھائی ماشاءاللہ اللہ پورا کریں گے بل تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں سبحان ہے. اللہ آپ کا نام کیا ہے اصغر علی اصغر علی مجھے پتا چلا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ بڑے اشار آپ کو یاد ہیں تیار ہیں آپ کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے نصیب اعلی جی. حضرت کے بال مبارک پہ شیر سنا اعلی حضرت نے جو بال مبارک پہ شیر لکھا ہے وہ سنا ادھر آ جائیں ان کو جگہ دے دیں جی ادھر آ جائیں ازغر بھائی الا حضرت نے جو بال مبارک پہ شیر لکھا ہو کوئی ایک سپیڈ میں جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے اگلے میں غالبا نے ایسے تاروں کی نظہت پہ لاکھوں تاروں کی نظہت پہ لاکھ حضرت دانت مبارک پہ شیر سنائیں دندان البوز الفرخ شاہ کی فدائیں ہے در ادن لال یمن مشکل جوش کے ساتھ سبحان اللہ ہر جواب پہ سبحان اللہ ناک مبارک پہ شیر سنائے نیچی نظروں کی شرم و حیام پر درود اونچی بینی کی رفعت طلق ہو سبحان اللہ بینی ناک شریف کو کہتے ہیں بازو پہ شیر سنائے جس کو بار عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت اللہ پہ طلق ہوگی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکی غزال ہے فضام مکہ تک ان کا رمنا نور کا سبحان اللہ اس, اس شیر کا کیا مطلب تھا سر آنکھیں سرمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ قدرتی طور پر سرمہ لگی پیدا ہوئے تھے تو آپ کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا تھا سرمگی آنکھیں آنکھیں تھی تو فضائے لامکات کیسے کہتے ہیں مطلب ایک مشکل الفاظ ہے پہنچ اس کی پہنچ وہاں تک ہے لامکات سبحان اللہ کرتے مبارک پہ شیر میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور سبحان اللہ اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو پہ شیر تیرے ابرو کے تصدک پیارے بند کر رہے ہیں گرفتاروں گرفتاروں کے سبحان اللہ پیارے آقا کی داڑھی شریف پہ ریش خوش معتدل مر ہمیں رش دل حالۂ ماہر ندرت اللہ پیارے آکا کی گردن مبارک پہ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے ہمیں گردن ہلال آسمان ضلج اللہ کیا بات ہے بھائی ماشاء پیارے آقا کے قدموں پہ قدم جس خاک پر رکھ دیں وہ بھی روح ہے پاک ہے نورانی ہے سبحان اللہ پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں پاؤں جس خاک پہ وہ بھی روح ہے پاک ہے نوران پاک ہے نور ہے روح ہے, پاک نورانی, پاک ہے نورانی ہے نورانی ہے اچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناخن پہ دل اپنا بھی شیدا ہی اس ناخن پاکا اتنا بھی مہنوں پہ نہ اے چرخے کون سبحان اللہ پیارے آقا کے کان شریف پہ دور نزدیکی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامتوں ایڈیو... سے مبارک آریز ہم سو کمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش سبحان اللہ میرا بس چلے تو میں آپ کو مدینہ بھیج دوں کیا بات ہے باپو ان کے لیے خاص تحفہ ہونا چاہیے کیا بات ہے اتنا پیارا توحفہ واہ کے لیے قبول فرمائیے اصغر بھائی مدینہ مدینہ زبردست مدنی مقابلے کے دوران شامل کر لیا نصیب آپ کا سیگمنٹ جاری ہے دیکھیں ہمارے حاضرین میں سے کیسے اسلامی بھائی ہیں مدینہ مدینہ تیاری ہے اور مجھے پہلے سے بتایا گیا تھا انہوں نے کچھ تیاری کی ہے لیکن ہم نے طے نہیں کیا تھا کہ میں کیا پوچھوں گا یہ کیا جواب دیں گے بس مجھے ذہن میں تھا کہ میں یہ یہ سوالات کروں گا سبھی پہلے ہی سوال کے جواب میں یہ پھنس گئے تھے ماشاء ان کے لیے ایک بار پھر سبحان اللہ کی سزائیں اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کیے باہر ہیں کسی کو گانوں کے شعر یاد ہوتے ہیں کسی کو گندے گندے شعر یاد ہوتے ہیں گندے لطیفے یاد ہوتے ہیں لیکن دعوت اسلامی والوں کو اچھے اچھے اشار یاد ہوتے ہیں کون آئے گا آپ میں سے سوشل میڈیا کی ٹیم اپنی باری پر آ کر ایک رنگ پسند کریں گے اور باکس میں سے کچھ بھی نکلے گا یہ ہے ان کا نصیب نیلا یہ لیں گے یا ایک پوائنٹ لیں گے ڈیل کریں جی تو دیں آپ یہ لے یا پوائنٹ لے لیں ایک پوائنٹ سوچ لیں دیکھ لیں ابھی بھی ہے آپ کی بس ایک پوائنٹ ہاں ان کے لیے تھا یہ خوشخبری اور پیچھے سے دو پوائنٹ ایک پوائنٹ انہوں نے لے لیا اور ایک پوائنٹ چھوڑ گیا کوئی بات نہیں چلے اگر نہیں لیتے تو دو پوائنٹ مل جاتے کوئی بات نہیں آئیے مدرس की کی ٹیم کے دوسرے ممبر ہر کسی نے اپنی باری پر آنا ہے جو نکلا ان کا گرے आपके लिए آپ کے لیے ہے کچھ ایک پوائنٹ لے لیں یا اس پہ جائیں دیکھ لیں سوچ لیں جو اس میں وہ یہ میں نے ان کا پکڑا ہوا تھا یہ آپ کا नहीं جی اچھا آپ کا جو ہے نا وہ بھی یہی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے دیکھیے کیا آتا ہے ایک پوائنٹ اچھا وہی میں دے رہا تھا ان کے نصیب ایک پوائنٹ ان کا بھی بڑھ گیا سبحان اللہ آئیے آخری ممبر سوشل میڈیا ٹیم اب تک یلو گرے اور نیلا بلو کھل چکا ہے آپ کون سا لیں گے براؤن براؤن ایک پوائنٹ لے لیں یا اس پہ جائیں سوچ لیں آپ کے لیے کچھ ہے پوائنٹ آ ہے جی پوائنٹ ایک پوائنٹ اس پہ نہیں جائیں گے دیکھیں کچھ اور دو پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں ان کے لیے ہے یہ ایک ٹاسک تھا گیسو مبارک پہ دو شیر سنانے تھے دو پوائنٹ ملتے ہیں انہوں نے جان چھڑا لی اپنی ایک پوائنٹ لے لیا چلے بھائی اچھی ہے اچھی بات ہے ایک پوائنٹ ان کا بھی پڑ گیا سبحان اللہ آئیے آخری ممبر مدرسۃ المدینا کی ٹیم کے کون سا باکس لیں گے سب آپ کے لیے ہے ایک ٹاسک آپ نے کرنا ہے پورا مدینہ منورا کی عظمت پہ تین شیر سنا ہے ہر جب پر ایک پوائنٹ تین پوائنٹ لینے کا موقع سنہری ادھر ہو جائیں جی سنا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ عجب رنگ, رنگ پر ہے بہار مدینہ کے جر... کیس... عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مبارک رہے ان دلی تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خارے خارے مدینہ تین پوائنٹ انہوں نے حاصل کر لی ہے سبحان اللہ درست جواب تینوں جواب انہوں نے درست دیے تین شیر پڑھ دیے ماشاءاللہ تین پوائنٹ مل گئے ان کے نصیب آئیے کیوں آخری اسلامی بائی ہیں بلیک اور پنک بلیک بلیک آپ کے है ہے خوشخبری دیکھیے کیا نکلتا ہے ایک پوائنٹ جیسا ان کو ایک پوائنٹ مل گیا ماشاء اللہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے کبھی کسی کو کچھ ملتا ہے کبھی کسی کو کچھ اچھا اسکور بورڈ بھی اپنے جلوے لٹا رہا ہے اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے چودہ پوائنٹ ہو چکے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں کے اور سوشل میڈیا والوں کے گیارہ یعنی تین پوائنٹ کی کمی اب بھی انہیں باقی ہے اور اگر سیمی فائنل میں پہنچنا ہے تو اس ٹیم میں زیادہ پوائنٹ لینے ہوں گے چار مرحل سے گزر کر تین سوشل میڈیا گیارہ پوائنٹ پر ہے چودہ پوائنٹ پر مدرسۃ المدینہ والے ہیں اور اب دیکھیں گے پانچویں مرحلے میں کیا ہوتا ہے درست کرنا ہے کچھ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں نعرہ لگائے حضرات کیا بات کی کی رہے کی رہے کی رہے کچھ درست کرنا ہے اس میں دونوں ٹیموں کو ایک ایک شیر دیا جائے گا انہوں نے اپنی باری پر اسے کم سے کم وقت میں پورا کرنا ہے جو ٹیم جلدی شیر بنائیں گے ان کو پوائنٹ ملیں گے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سوشل میڈیا کی ٹیم آئے گی انہیں ایک شیر دکھایا جائے گا اسکرین اس پر یہ اسے کم سے کم وقت میں بنائیں گے اور وہ ہدف ہوگا اگلی ٹیم کے لیے دو پوائنٹ کا یہ راؤنڈ ہے سوشل میڈیا والوں کو ویسے دو پوائنٹ تین پوائنٹ کی ضرورت ہے کون آئے گا آپ میں سے پہلے شیر دیکھیں گے شیر دکھائیں گے سوشل میڈیا کے لیے کون سا ہے غلام مستفی بن کر میں دکھ جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے تیار شر یاد ہے آپ کو سنائیں محمد نام پر سودا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے سوشل میڈیا والے شیر مکمل کریں گے جتنی دیر یہ لگائیں گے اگلی ٹیم کے لیے وہ ہدف ہوگا آپ وہاں سے کھڑے رہ کے ہیلپ کر سکتے ہیں بلان پڑھتے بن کر میں مہینے میں میں نیچے سے اٹھائی ہوں پر بس یہ چھبیس سیکنڈ میں ایک مشرا پورا ہو چکا ہے بڑی بات ہے سرے بازار سرے بازار محمد نام پر سرے بازار فورٹی ٹو سیکنڈ ہو چکے ہیں بازار <تصفح> <مزدنسي> <بوجب تصفح> ان کا شیر مکمل ہو گیا ہے ففٹی تھری سیکنڈ میں انہوں نے شیر مکمل کیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ففٹی تھری سیکنڈ میں یہ مکمل کرنا بھی بڑی بات ہے مدینہ اس کو ریمو کریں گے یہ ففٹی سیکنڈ میں شیر بڑا تھا اس کو پورا کرنا جو تھا وہ تھوڑا سا وقت درکار تھا مگر اوبیش بھائی نے رفتار دکھائی اور اب اگلا شیر دکھائیں گے مدرسل مدینہ والوں کے لئے تیار ہے آپ لوگ شیر دکھائیے مکے کی فضاؤں میں تہبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے کون آئے گا شیر یاد ہے آئیے آپ کا یہ باکس ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے مکے کی فضاؤں آپ کا ہدف ہے 52 سیکنڈز ففٹی ٹو سیکنڈ مکے کی فضاؤں میں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نیچے لگا سے نظر نظر نیچے لگا نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ایک, ایک اوپر دکھا رہے ہیں سرکار نظر آئے ایک, ایک میں اوپر لگانے مکے کی فضاؤں میں پہلے نیچے لگانے تھے مکے کی فضا ہم نے جدھر دیکھا نیچے دیکھیں جدھر لگ جائے یہاں پر آواز جدھر والا بھی نیچے لگے گا نہ دکھا رہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار لگے ہم نے ہم نے سب سے پہلے نے لگے ہم نے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار اٹھائے دوپہر اور اوپر کونے میں میں لگانا تھا اسپورٹل میں اوپر لگائے کونے میں میں لگائے میں اوپر کونے لگ میں میں لگا دیے اوپر والے آپ کے ہاتھ پہ تھا مکے کی فضاؤں میں سہبا کی ہَاؤں میں ہم نے تو دیکھا سرکار نظر آئے نہیں ہوا نہیں ہوا جی شیر کتنی دیر میں ہوا ہے پورا 53 سیکنڈ میں پورا ہوا ہے دونوں ٹیموں نے آج پہلی بار ریکارڈ ہے پہلی بار دونوں ٹیموں کا ٹائم برابر ہے اس لیے دونوں کو برابر پوائنٹ دیے جائیں گے دو دو پوائنٹ کا یہ مقابلہ ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ شیر مکمل دونوں نے برابر وقت میں کیا 53 سیکنڈز میں سلسلہ جاری ہے اور اب ہمارا کچھ دیر کا وقفہ ہے ہم کچھ کالز لیں گے ویڈیو بھی چلائیں گے آج سوال کیا تھا اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام لے رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے لیے قرآندازی بھی کریں گے جواب ہے اعلیٰ رحمت اللہ تعالی اللہ نے تیس دن میں قرآن پاک حفظ کیا آپ سکور بورڈ بھی دیکھیں اس کے بعد ہم نام لیتے ہیں سولہ پوائنٹ ہے مدرسۃ المدینہ والوں کے اور سوشل میڈیا والوں کے تیرہ پوائنٹ ہیں باپو بارہ نام جی جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام یہ ہیں بنتے خالد ڈیرا غازی خان غلام یاسین بکھر ڈاکٹر ندیم احمد پٹھان دربن ساؤتھ افریقہ ارشاد مدنی میاں والی محمد سہیل اطاری مدینت الاولیاء ملتان شریف حافظ رفاقت علی غنیا منڈی بہودین محمد عامر اتاری مرید کے بنت عارف ضیا کوٹ سیالکوٹ معین اتاری مدنی پور دنیا پور نعمت اللہ اتاری حتو کی محمد عمر بن اللہ بخش جنڈولہ اوے ستاری جنڈ او قرآن دازی ہوگی قرآن اور دازی نام آپ کریں گے مدنی منی لے کر آگے یہ باکس اور یہ ہے نام غلام یاسین بھائی بکھر سے ان کے لیے ہے آج کا انام آپ کا توفہ بہت مبارک ہو یہ لے کر آپ باپو کو دیں گے یہ لے کر جائیں آپ کو بہت مبارک ہو آپ کا جواب درست بھی تھا اور آپ نے اس میں توحفہ جیت لیا ہے آپ کو انشاءاللہ اللہ بائی پوسٹ تو پہنچایا جائے گا آج ہمارے ویور کی ویڈیو ہم چلائیں گے دیکھتے ہیں آج کس خوش نصیب کی کلام میں اعلیٰ عزت پڑا ہوا مدری چینل کی زینت بنے گا ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چ چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ مختصر دو شیر کلام سنیں گے نعرے بھی لگائیں گے پھر مدنی مقابلے کو آگے بڑھائیں گے کچھ کال دیجیے گا میرا نام عبد الجبار ہے اور میں خود ناپ گوشت شاعر ہوں یہ اتنا خوبصورت آپ کا پروگرام ہے ایسے سے پروگرام ہمارے بچوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے رشتے داروں کو ہمارے بہن بھائیوں کو اتنی آگے لے جائیں گے اتنی آگے لے جائیں گے اسلام میں کہ کمال ہوگا کمال ہے یہ پروگرام آپ کا زبردست میں بہت بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس پروگرام سے بہت بہت ہی خوش ہوں سزاک اللہ بہت شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی دیکھتے رہیے مدری چینل کو آگے پھیلاتے رہیے کچھ یہاں کی مانیٹرنگ کال کی بڑھا دیجیے گا اصل میں پبلک زیادہ ہے اس وجہ سے بھی شاید آواز دب رہی ہے اگلی کال دیجیے ریناف خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے اس سلسلے کے اندر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ لکھا ہوا مبارک کلام سنا دیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چلے زمین و زماعت تمہارے لیے چند اشار مل کے پڑھتے ہیں آپ بھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ مل کے پڑھیں زمین و زما تمہارے لیے مسید و مقا تمہارے لیے زمین و زما تمہارے سرکار کی آمد دلدار کی حضور, حضور, حضور saath, دلدار دلدار کی آمد کی آمد بھر ایسے نہیں ذرا جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ سرکار کی آمدار کی آمدور کی آمد کی آمدار کی آمد اب انشاءاللہ روز نعرے بھی لگتے رہیں گے اور جشن ولادت بھی مناتے رہیں گے کیونکہ اب ماہ نور قریب آ رہا ہے انشاءاللہ روزانہ مرحبا کی دھونے بھی مچائیں گے اور پچیس سفر کو بھی مچائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اعلی عزت کی منقبت ایک شیف مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے یا خدا چلے اسلام پر تابط میرا تاج شریعت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے ہے تو یقینی مر اہل سنت ہے تو یقین مر اہل سنت ہے تو گے تیری مر سلامت رہے مسلک آلہ حضرت سلامت رہے مسلک کے آلہ حضرت سلامت رہے رج... بیجوز... کوئی لب خاموش بیجوز... نہ رہے مس ل حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت بیجوز... رہے رج... سلامت... لگے... محتوظ... Lisa... محمد حضرت کر دو رحمتہ اور مگنی مقابلہ بھی جاری ہے آئیے ذوقِ آپ کی طرف بڑھتے ہیں چھٹا راؤنڈ شروع کریں گے چھٹا اور ساتواں مرحلہ باقی ہے کوئی سی ایک ٹیم آج آگے بڑھے گی اور دیکھنا ہے سوشل میڈیا یا مدرسۃ المدینہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اب تک اور سلسلہ جاری ہے آئیے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پہلا شیر اور آخری شیر مصطفی مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگ پلیز مدنی مننے زیادہ ہوتے ہیں تو بہت چو چو چو چو بہت ہوتی ہے تو آپ ابھی بالکل توجہ رکھیں آپ یہ ڈسٹرب ہو گئے تو مقابلہ کہیں اور جا سکتا ہے ہے نا ان کے ساتھ غلط نہ ہو جائے آپ بالکل کفل مدینہ لگا لیں انشاءاللہ لگا لیں گے کون کون لگائے گا سب لگائیں گے سن رہے ہیں نا مطلب اب بات نہیں کرنی ہے آپ سے دونوں ٹیموں سے نو نو شیر پوچھے جائیں گے اور انہوں نے پہلے شیر کو میں پڑوں گا مکتا یہ پڑھیں گے پہلے شیر کو کیا کہتے ہیں متلا متلا اور آخری شیر کو مکتا اس میں تخلص بھی ہوتا ہے شاعر کا پہلا شیر میں پڑھوں گا آخری شیر یہ پڑھیں گے اور دس سیکنڈ ان کے پاس ہوں گے آپ تیار ہیں سوشل میڈیا ٹیم شاید بڑا ہی کریٹیکل راؤنڈ بھی ہے یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں پہلا شعر ہے مصطفی خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مکتا پڑھنے کے لیے چھ سیکنڈ باقی ہیں آپ نہیں پڑھ سکے پہلا جواب نہیں دے سکے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کو شاہ ہو دوسرا شعر دیکھیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یاغوش مگر تیرا کرم کامل ہے یاغوش مکھتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ میں چار سیکنڈ باقی ہیں جواب نہیں دے سکے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یاغوش تیسرا مطلع محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی سات سیکنڈ ہے گھبرائے بڑا مشہور مکتا کوئی ہیلپ نہیں کرے گا ٹیم سے آپ کی کا وقت جی آپ کا وقت ختم ہو گیا جواب نہیں دے سکے مسلمان ہے اطار تیری اطا سے او ایمان پر خاتمہ یا علاحی اس سے آسان کیا ہو سکتا تھا بہرحال انہوں نے جواب نہیں دیا تین پوائنٹ نہیں لے سکے ہیں یار ہے آپ پہلا شیر ٹیم مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی سے شیر ہے طے کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو دس سیکنڈ میں انہوں نے پڑھنا ہے مکتا نہیں یاد سوچ لیجئے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آقا کے لیے ایسے الفاظ کہاں سائم اشکوں کی زبانی ہی اکناد سنانے دو دوسرا شیر دیکھے اس کا مکتا پڑھتے ہیں کہ نہیں نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ اتار کی حضوری کی آرزو ہو پوری ہو جائے جبری وقت کم ہے پانچ سیکنڈ ہے یہ مکتا نہیں ہے وقت آپ کا پورا ہو گیا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا اتار تیری تو جائے گا مدینہ دوسرا مکتا بھی نہیں پڑھ سکے تیسرا مکتا دیکھیں پڑھتے ہیں کہ نہیں نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے آپ نے دس سیکنڈ شروع نہیں ہوئے اور گردن ہلا دی ہے نہیں آپ اللہ اکبر سیمی فائنل میں جانا ہے تو مشکل الفاظ اشار کا مقابلہ کرنا ہوگا وقت ختم ہو گیا سلا و سلام عرض کر اے جمیل اب ایجابت کا در ہوا چاہتا ہے تینوں دونوں میمبرز نے اب تک دونوں ٹیموں کے کوئی مقتہ نہیں سنایا ہے تیار آپ اویش بھائی پہلا شیر دیکھیں اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں پہلا مطلب جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس, اس پر یہ احسان کیا جی مختہ پڑیں گے آپ سات چھ پانچ اللہ اکبر آپ کا وقت پورا ہو گیا آہ مقدر عرصہ ہوا اختار مدی نے جا نہ سکا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خومان کیا بڑا مشہور شیر دوسرا مطلع کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں کے تہبہ شمسدہ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑوں درود, کروڑو درود سبحان اللہ ایک جواب درود دیا ہے تیسرا مطلع بہارِ جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا چم تم ہو فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں جو, جو, دیکھے, جو, جو دیکھے مجھ کو کہ ہوتے میاں نوری میاں تم ہو اس کی اور بھی ایک مکتا ہے لیکن یہ بھی مکتا ہی ہے ریاضت کا جواب یہی دن ہے برا پہ میں کہاں ہمت اگر جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواب جواب تم ہو جواب ترست دیا اے ہے اے تین اے میں سے دو جواب انہوں نے درست دیے دو پوائنٹ حاصل کیے ہیں تیار ہے صدیق بھائی پہلا شیر گزرے جس راہ سے وہ سیدے دے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر مکتا پڑھیں گے آپ نو سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہیلپ نہیں کریں گے بڑا مشہور شیر تین سیکنڈ باقی ہیں جواب یاد نہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندہ نہیں دو زخ تیرا بندہ ہو کر دوسرا شیر دیکھیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبھی افسردہ افسودہ قلم قدم لغزید لغزی دس سیکنڈ میں آپ نے پڑھنا وہی ہے اس اقبال جس کو ناز تھا کل اپنی خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ ایک لفظ آپ نے اضافہ کر دیا ہے وہی اقبال جس کو ناز تھا خوش مزاج کل خوش مزاجی پر, پر چلیں اس کو درست مان لیتے ہیں کہ نہیں اضافہ ہی کیا تھا کمی نہیں کی تھی جواب درست ہے تیسرا شعر آپ کے لیے دیکھیں آپ پورا کرتے ہیں کہ نہیں نکیوں کیوں کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکام مکتا دس سیکنڈ ہوتے ہیں پانچ باقی ہیں نہیں آپ کی آپ کا وقت پورا ہو رہا ہے یہاں کے سنگ ریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہ ان کی راہ گزر میں ہیں وہ پتھر ہیں بدخ شاہ میں بدخ شاہ کے لال بڑے مشہور ہیں میرے لیکن میرے آقا کے قدموں کے نیچے جو پتھر ہیں وہ لال سے بھی بڑھ کر ہیں تین اشار پوچھے گئے ایک کا جواب درست دیا دو ایک پوائنٹ حاصل کیا آپ تیار ہیں فیضان بھائی آخری رکن اسٹیم کے اور دیکھیں شیر بتاتے ہیں کہ نہیں پہلا شیر اب بلا جیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینا المدت تاج مدینہ دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس پانچ چار آپ جواب نہیں دے پا رہے ہے تمنا اتار یارب ان کے جلووں میں یوں موت آئے آگے آتا ہے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہے مدینہ جواب نہیں دے سکے دوسرا شیر واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا مکتا سات سیکنڈ ہے پانچ اللہ اکبر جواب نہیں دے پا رہے آپ کا وقت پورا ہو گیا دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خاما تیرا تیسرا شیر تو اے رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جل جانانا ساتھ آنا اتنا مشہور وقتا کہاں ملے گا آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلے نوری تاہشر رہے روشن نوری کا یہ کاشا نہ جواب نہیں دے سکے ہیں تینوں پوائنٹ نہیں لے سکے آپ تیار ہیں شاکر بھائی آخری ممبر ہیں اس ٹیم کے آپ کے لیے پہلا شیر ہے مدینے قاف لے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا ہے اچاگر آج محفل میں ایک رٹھی ہی لگاتے ہیں میں بھی جاؤں میں بھی آؤں گا سبحان اللہ دوسرا شیر یہ اکرام ہے مستفی پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مستعفی کا جلدی جلدی كیجیے بھلا ہے حسن کا جناد رضا سے بھلا ہو الہی جناد رضا کا تیسرا شیر دیکھیں اس کا مکتاب پڑھتے ہیں کہ نہیں واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا ہوا خدا تیرا ذوق نات دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس کتاب بھی ذوق نات ہے اس شیر کی بڑا مشہور شیر چار سیکنڈ ہے ایک جواب آپ درست دے چکے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا وقت ختم ہو گیا بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کام سب ہے بنا ہوا تیرہ دونوں ٹیموں سے نو نو اشار پوچھے گئے اور جوابات آج کچھ کم ملے ہیں دونوں طرف سے اشار صحیح تھے مشکل بھی تھے آسان بھی تھے بہرحال دیکھتے اسکور بورڈ ٹیم مدرسۃ المدینہ اس وقت پھر تین پوائنٹ کی برتری پر ہیں اٹھارہ پوائنٹ ہو چکے ہیں اور مدرسۃ المدینہ والوں کے اٹھارہ پوائنٹ ہیں اور سوشل میڈیا والوں کے پندرہ پوائنٹ ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آخری مرحلہ باقی ہے کوئی جو مقتے پر میرے ساتھ کرے گا مقابلہ میرے ساتھ مطلب میں کوئی چیلنج نہیں دے رہا ویسے ہی مقتہ پڑھے جو آپ کون پڑے گا تو راستہ بنا لیا کریں بھائی مقتہ پہلا شیر میں پڑھوں گا ابن فرید جی کھڑے ہو جائیں یاد میں جس کی نہیں ہوش جا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو کوئی ہے اور چلے تشیف رکھے اس کا مکتا سنائیں گے جی اے رضا وسط رخے پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خام مرغ غزل خام کو سبحان اللہ دوسرا سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم اس نشتہ کر دیا ایک مشرت پہ چلے سنا دیں جی رضا نے ختم سکان اس پر کہا دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا, کا تو سبحان اللہ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و سفر کی ہے سنائیں گے تھوڑا سا ہیلپ کریں گے اس, کے اس شیر میں عشق آتا ہے عشق کا لفظ آتا ہے آپ کچھ سنا دیں عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق تباہ لفظ سوتے جگہ سبحان اللہ دینی ہی سہانی میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے جلدی بادات نہیں نہیں چلے جواب نہیں دے پا رہے ان کو توحفہ دیں گے ہم سبحان اللہ کی صداے ہوں سن کی وہ دیکھ باد شفات کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست مقابلہ کیا آپ کو تو ذوق ناد کی کسی ٹیم میں ہونا چاہیے بھائی مجھے تھوڑا سا راستہ دے دیا کرے چلیں سلسلہ شروع کرتے ہیں آخری سوچ سمجھ کر جس میں ہے فیصلہ کچھ دیر میں ہونے والا کہ کون سی ٹیم جا رہی ہے سیمی فائنل میں آپ جوش اور جذبے کے ساتھ رہیے گا آپ ہوش و آواز کے ساتھ رہیے گا شروع کرتے ہیں فیضان والا حضرت کیا مات کی مسل مسل دس اشار پڑھے جائیں گے دس پوائنٹ کا یہ راؤنڈ ہے اور جب میں شیر پڑھوں گا دونوں ٹیموں میں سے جو پہلے بیل بجائیں گے وہ شیر پورا کریں گے جواب درست دیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا اور اگر جواب غلط دیا یا نہ دیا تو ایک پوائنٹ مائنس ہو جائے گا بہت ضروری ہے سیمی فائنل میں پہنچنا ہے تو سوشل میڈیا کو تین پوائنٹ کی کمی بھی دور کرنی پڑے گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ نے اپنی بیل چیک کر لیجیے اور بجا لیں بجانیاں اوکے شروع کریں پہلا شیر خاموشی یہاں پہ تاریخ کر دیں کفل مدینہ شعر ہے نہ حجاب حجاب چرخ مسیح پر نہ کلیم تور نا مگر اس سے آگے تو آنا چاہیے آج ایسا شیئر کرتے ہیں نا دیکھیں پہلے ہی بتا دیں نمبر بھی ٹائمر چلے <سلام> گا پچیس سیکنڈ میں جو بیل بجا دے <سلام> وہ شیئر پورا کریں نہ حجاب چرخ مسیح پر نہ کلیم و تور مگر یہاں سے شاید کوئی سنا دے گا پندرہ سیکنڈ باقی ہے ایک پوائنٹ لینے کا سنہری موقع کوئی بھی لے سکتا ہے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کا شیر اور آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جو گیا ہے ارج سے بھی ادھر وہ عرب کا نا کا سوار ہے شیر پورا نہیں کر سکے کسی کو پوائنٹ نہیں ملا آپ ایک چانس اور کم ہو گیا آپ کا دوسرا شیر دیکھیے کون پورا کرتا ہے مفت انہوں نے لے لیا رسک مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا دیکھ لیجیے مفت میں شیر نہ پوائنٹ نہ گنوا دیجیے گا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا جواب درست ہو گیا ہے سوشل میڈیا والے لگ رہا ہے کہ تیاری کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ اس راؤنڈ میں تو دوسرا شیر شعر ہے خدا ایک خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں تیسرا شیر تھا یہ اور آپ نے اسے پڑھا خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں آپ نے جلدی کی کوئی اور شیر پڑھنا چاہیں اس کی جگہ تو پڑھ لیں آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ نے جو شعر پڑھا آپ کا جواب اس بار خدا ایک سے آپ جس شیر پہ پہنچے وہ شیر جی ایک ہائے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے تیسرا شیر تھا تین پوائنٹ کی پھر کمی ہو چکی ہے سوشل میڈیا والوں کے لیے تیسرا چوتھا شیر ہے عجب نہیں عجب نہیں کے لکھا لوہ کا نظر آئے بڑی جلدی ہے پڑھے پڑھے عجب نہیں کے لکھا لوہ کا نظر آئے آگے آپ نے دبایا بیل بجا کر شیر پورا نہیں کر پا رہے پتا نہیں یہ شیر ہے بھی کہ نہیں مرادی آپ عجب نہیں کہ لکھا لوہ کا نظر آئے جو نقشے جو نقشے جو نقشے پاک لگاؤں گار آنکھوں میں شیر بہت پیارا پڑا اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے چوتھا شیر پڑھ لیا ہے دو نمبر کی کمی ہو گئی ہے مدرس المدینہ انیس اور سوشل میڈیا سترہ پوائنٹ پر ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے پانچواں شیر کون پورا کرتا ہے درد جامی جی درد درد جامی در سے شیر پورا کریں گے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے سبحان اللہ احمد رضا غلطی نہیں ہو جائے آپ نے کہا درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے دس سیکنڈ ہے چاہیے موقع چاہیے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پانچ شیر ہو چکے ہیں ایک پوائنٹ کی کمی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اور ابھی پانچ پوائنٹ کا مقابلہ باقی ہے چھٹا شیر فقط نسبت جی کہ پہلے کس نے بل بجائی سوشل میڈیا فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں جو دیکھے مجھ کو کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہوں دیکھ لیجیے فقط نسبت میں یہی شیر ہے فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں مجھے جو مجھے دیکھے کیا دی دی اٹھے, دی اٹھے میاں نور میاں نوری میاں تم ہو جواب پھر درست ہو گیا ہے چھ شیر ہو گئے ہیں ساتواں شیر دیکھیں چار پوائنٹ ہے اور اب مقابلہ برابر ہو گیا ہے انیس اور انیس ساتواں شیر واسطہ جی واسطہ ایسا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی میں یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ پہلے ہی ولڈ پہ آپ نے بیل بجا دی بڑے ایکسائٹیڈ ہے آپ ابھی سولہ سیکنڈ ہے سوچ لیجیے سوچ لیجیے یوں نہ فرمائے آپ کا وقت کم ہو رہا یہی درست ہو ہر شروع پانچ کہنا چاہیں گے آپ نے کہا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے یہ جواب یہ نہیں ہے واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے آپ کا پوائنٹ کٹے گا کیونکہ آپ نے ایک ورڈ سنا تھا دوسرا سن لیتے تو سمجھ آ جاتا آٹھواں شیر اب ایک نمبر کی کمی ہو گئی آپ کو تین نمبر کی برتری سے آپ آئے تھے آٹھواں شیر سرکار کا کس نے پہلے بیل بجائی مجلس بتائے گی ریپلے کی طرف جائیں گے مل کے دردے پاس پڑھیے سلو اللہ محمد صلّا ہوئی ہی وسلم صلاح محمد ہی وسلم جی ریپلے دیکھیں گے پہلے کس نے بیل بجائی ہے اگر برابر ٹائم ہوا تو شیر مائنس ہو جائے گا جی مدرسۃ المدینہ چلیں بھائی شیر پڑھیں گے آپ پڑھیے جی جی پچیس سیکنڈ ہے بیل بجا کر شیر پر پہنچ نہیں پا رہے سرکار جی سرکار سرکار کا پڑھا تھا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈا ہے کیوں عشق کا چہرے سے ادار نہیں ہوتا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے سوچ لیجیے یہی شعر ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ نے کہا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا آپ کا جواب غلط ہے یہ جواب نہیں ہے سرکار کا صدقہ میرے سر... میری سرکار کا صدقہ سلطان و گنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں محتاج غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے دو پوائنٹ کی کمی ہو گئی ہے اور اب دو ہی شیر باقی ہیں نو شیر بالکل سائلنٹ پلیز نواں شیر دیکھیے کون پورا کرتا ہے ایک منٹ بھائی عرش پہ نہیں بجائیں گے واسطے بجا دیا سے بھائی سے بج گئی ہے تو غلطی تھوڑی وہ ہوگا ہاتھ ہی رکھا ہوگا نہیں بجائے بجائی تو نہیں بجائے اچھا کیا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں غلطی سے بچ گئے عرض سے کوئی شیر پڑھ دیں کیا کہیں گے مجلس کیا کہے گی اچھا اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں چلے چلے جلدی آپ شیر پڑیں گے پچیس سیکنڈ کا کاؤنٹر چلا دیں شیر پڑنا پڑے گا بزر غلطی سے بجے جان کے بجے آپ ہی کا ہے آپ کو ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے عرض سے شیر پڑے انیس سیکنڈ باقی ہے ارش نہیں جلدی کیجیے عرش حق ہے مس ندیر سوچ لیجیے یہ صرف نہیں ہے تو کچھ اور پڑھ لیں جو آپ چاہیں اگر یہ بھی اولا سے اعلی میٹھے نبی کا روزہ عرش ہے ہر مکان سے بالا میٹھے ندی کا روزہ کون سا فائنل ہے جلدی کیجیے عرش حق ہے کہ عرش ارشم کہ اور کچھ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے انہوں نے غلط شیر پڑا میرا مرادی شعر تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے سوشل میڈیا سیمی فائنل میں آخری شیر نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے وہ بزر راؤنڈ میں اگر غلطی ہو جائے تو یہ آپ کے اوپر ہے اس کا وہ ہم نہیں کر سکتے آپ حضرات مزید ایک منٹ تشریف رکھیے گا کیمرے آپ کے پاس لگے ہیں سلسلہ آپ نے دیکھا اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں ہم پیچھے جانے والوں کو صائف تبرکات وغیرہ دیں گے سوشل میڈیا ٹیم کو مبارکباد قبول فرمائیے آپ نے بڑی محنت کی لیکن بہرحال نصیب پچھلی دفعہ شاید سیمی فائنل تک پہنچے تھے اس بار کوارٹر فائنل میں جا رہے ہیں اتوار کو انشاءاللہ مفتی قاسم صاحب ہوں گے ہمارے سلسلے کی زینت موضوع ہوگا عقیدہ ختم نبوت اور پھر ہوگا پہلا سیمی فائنل جزاک اللہ سیمی فائنل ضرور دیکھیے گا جو اسلامی آباد یہاں کے بابل مدینہ کے وہ یہاں آ سکتے ہیں منگل کو اعلیٰ عزت بنانا ہے فیضان مدینہ میں آ کر اور ضرور اپنے مدنی منو منوں کے ساتھ آئیے گا مقدس تبرکات کی زیارت بھی ہوگی اجتماعی ذکرات بھی ہوگا لنگر رضویہ بھی ہوگا انشاءاللہ شاء اسکور بورڈ دیکھ لیجئے ایک بار پھر آپ سے اجازت لیں گے کس طرح سات مرلوں سے گزر کر یہ ٹیمیں پہنچی ہیں سولہ پوائنٹ مدرس سوشل میڈیا کے حالانکہ مرحلہ شروع ہوا تھا سوچ سمجھ کر تو اس کا الٹ تھا انیس ادھر تھے سولہ ادھر تھے بہرحال یہی ہے مقابلہ نارا لگائے پیسانے اعلی حضرت غیبت کے خلاف جنگ بلو للحبیب